اللهم صلي وسلم وبارك على رسولك الكريم اعد الله من الشيطان الرجيم وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم الله لا يهدي الا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا ان اقاتلنا لا يقول لا اله الا الله فاذا قالوا ذلك عاق المؤمن من بها اهل الاموال ان إلا بحق الاسلام والحسابهم على الله سبح الله العظيم وقد ظهر رسولهم نبي الكريم احترام لجاهدين اسلام انصار ومهاجرين وقور تحريك طالبان وستان في رضا كانوا السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ لگو کا احسان ہے الحمد للہ کہ ہم چلتا ہی پاکستان میں مرتب اور کو نافاذ کے خلاف یہ حادثے نفروف ہیں الحمد للہ تلاگوں کا یہ قدل و انعام اور احسان ہے ورنہ ہم اپنے اقمال اور نہ ہی اپنے جمال اور نہ ہی اپنے مال و دولت کے ذریعے یہ صرف اللہ تعالیٰ نے کمزوروں کو اور اللہ خالیٰ نے ہم جیسے غریبوں کو اس کے لیے قبول فرمایا الحمد للہ ہم جب لوگ اس کے دیکھتے ہیں اللہ کے خود ادا کرنے کو مجبور ہوتے ہیں آپ خود دیکھتے ہیں کہ عام لوگوں کے لیے جس مال و دولت کی ہے جس مال و دولت کی محبت کی بلاتے جہاد میں شریک نہیں ہوتے جب جہاز دروازے برخاب ہوتا ہے تو اپنے مال و دولت کو چھوڑ کر بات کرتے ہیں لیکن اللہ تعالی کا یہ کرم اللہ کی اور آخر دی ہے کہ الحمد للہ زمین سنگروں اور مورچوں کو پاکستان کے بارے میں بہت कि ہے کہ پاکستان میں سے ایک نیا مورچہ کھولنے اور ایک نیا فرنٹ فائن کرنے سے مجھے پیدا ہوا ہے تو اس کے جواب یہ ہے کہ پاکستان میں نیا مورچہ اور نیا محاذ کھولنے سے ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے کہ ہم نے محافظین کو پہچانا ہے ہم نے مرتدین کو پہچانا ہے اور ہم نے اپنی حقیقی اور تصویر دشمن کو سکھانا ہے. ہے, ہے یعنی اللہ کے لیے دوستی کرنا اور اللہ کی کے لیے دشمنی کرنا یہ اسلامی آسائش میں ایک ہے. کہ آپ اگر کسی سے دوستی کرتے ہیں تو وہ جو اللہ ہی کے لیے کریں اگر ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے کرے اللہ کے دشمن ہو یعنی کے ساتھ دوستی مستیاں ایمان والو نہ عیسائیوں کو اپنا دوست مست بناؤ اولیا اور اس لیے کہ یہ ایک دوسرے کے دوست بہت ہوتے ہیں تمہارے دوست نہیں ہو سکتے جس طرح کی دوسری عیت میں قرآن کے مطابق یہ یعنی آپ سے یہودارہ کسی بھی آگے نہیں ہو سکتے سر کس درکش آپ سے کچھ نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ آپ بھی اس کا حفاظت کرنا ہے ان کی منت کی سیوا کریں اور انہیں کی طرح یہودی بن جائے اور اسی طرح, بن جائیں. اس طرح نے بہت ساری آرسوں میں ہمیں مسلمانوں کو اس بات کی تشویش کی ہے کہ قاصروں کی دوستی حجی کروائے اولیا مسلمانوں کو چھوڑ کر ایمان کو چھوڑ کرتے ہوئے یہ وسلم آپ منافقین کو فبری سنا دیجیے ان کی علامت کیا ہے جو کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کو اپنا دوست بناتے ہی آپ ہیں کہ یہ لوگ جو کے دوستی کرتے ہیں جن کو مطلب ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی کا ہماری حکومت پر جائے ہماری جان بچ جائے اسی پر لازم علاؤں جو کہ تمہارے آلات کا جائزہ کرتے رہتے ہیں تمہارے آلات کا جائزہ لیتے رہتے ہیں بڑا جیت مل جائے گر اللہ کی طرف سے تمہاری بادشاہ اور معم تمہارے ہیں ہیں ساتھ نہیں تھے وہ انسان علیف اور اگر اکثر عالف آ جائے تو اخرو کو بڑا مل جائے تمہاری امداد نہیں کی تھی کیا ہم نے ان مسلمانوں سے تمہارا جمعہ نہیں کیا تھا کیا ہم نے لشکر نہیں بنائے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے کی تھی ہوا تمہیں اللہ تعالیٰ سلامت کرے گا ان ایسوں سے ہمیں اس بات کا پتہ چل رہا ہے کہ سے شتی کرنا یہ مسلمانوں کی عادت نہیں ہے اور ہر غالب جماعت کہہ دینا یہ مسلمانوں کی عادت نہیں ہے جو بھی جماعت غالب آ جائے جو بھی گروہ غالب آ جائے جس طرح کے جمہوریوں کا طریقہ ہے جس طرح کے جمہوروں کا طریقہ ہے کہ جو بھی جماعت غالب آ جائے اسے دن سب کہہ دیا جاتا ہے جا یہ مناظرین کی میرے سرکیوں پر آج اس عید پر اپنے آپ مسلمان پہلوانے والے کتنے عمل پہ आप آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان سے حملہ ہوا افغانستان کی عید نام اور محفوظ ختم خانوں نے اور مرشد فوجیوں نے مجاہدین کے خلاف کاروائی شروع کر دی مجاہدین کو گرفتار کرنا شروع کیا اور اس بڑی ہندوستان امریکہ برطانیہ اور اقوام اداروں کو ختم کرنے کے لیے کے نام سے انہوں نے کفار کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کا اپنے عام شروع کیا اور مسلمانوں کے خلاف محنت شروع کی مسلمانوں کے خلاف بچاری شروع کی آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ پاکستان کی ترم سے افغانستان پر تاون بغیر وکاش کے قریب میں جا جا کر افغانستان کے مسلمانوں پر افغانستان میں عرب اعظم مجاہدین پر اس طرح کی رانت سے دوسری بہت ساری چیزیں ہیں لوگوں نے ہزار کے قریب مسلمانوں کو اور مجاہدین کو امریکہ کے حوالے کیا جو آج کی راہوں میں کھڑے ہوئے ہیں میرے ساتھیوں اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی کا تقابر ہے کہ ہم ملازمت کو پہچانے سڑکوں کو پہچانے اور ملک کو پہچانے اگر ہم چیزیں اور اچھے مسلمان نہیں ہوں گے اور ہمارے عقیق میں یہ بات نہیں ہوگی کہ اللہ کے لیے دوستی کرنی ہے اور اللہ کے لیے ایمان کھنے پڑ جائے گا اسی لیے لوگوں نے ابراہیم علیہ و سلام کی ففت کری ہے اور ان کی مدد داری تعریف ہے اور ان کو لمبونا سرا دیا ہے ابراہیم علیہ و سلام اور ان کے بڑھوا اور ان کے میں تمہارے ساتھ اس لیے کہ انہوں نے اپنی قوم کی بیداری کا اظہار کیا اس نے بہت پرانی السلام کی بیداری کا اظہار کیا ان بچوں کے بیداری کا اظہار کیا جس کی پوجا خاندان ان والے اور ان کے قوم والے کہتے تھے آج کی الحمد للہ اللہ خعہ نے ہمیں اس قرآن کی روشنی میں اور حاجی کی روشنی میں علی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے اور اس پر عمل کرنے کی توبی کا ہم <سلام> نے اس نے عزیز کو سمجھا ہے اور اللہ کے لیے ہم نے دوستی کی ہے اور اللہ کے لیے ہم نے دشمنی کی ہے یہی وجہ ہے کہ کوئی کسان اس کو پوری زندگی ہمیں یہ بڑھایا جاتا رہا یہ ہمارا سارا وطن ہے اور پاکستانی فوج کے بارے یہ باور شاید ہوتا رہا کہ یہ پاکستان کی ہے اور پاکستان ایک شام کو چلا ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں ہمیں لیکن اور نصاب ہوا الحمد للہ ہم نے ان کے خلاف یہاں اٹھایا اور ہم نے ان کے خلاف جہاد شروع کیا الحمد للہ اس کو شروع ہوئے کافی آگاہ ہو چکا ہے والحمدللہ ہمارے متحدی اور نوجوان رہے that he means ہمیں یہ بات یاد کرنی چاہیے مسلط کے وسلم کی وفات جہاز ہے آپ بولیں گے اتنی بڑی مصیبت آئی ہے جس جب مصیبت دوسری کوئی اور نہ وسلم کی ہے اور ان کو وفات کر جانا اور مستقیل اللہ تعالیٰ کو, کو اور جزیروں کو محتین کے خلاف کی جہاز کے لیے آج کل ریاض کی عرب میں ہے. وہاں مل اٹھایا اور خاتون نے گھر اٹھایا اور ان کی ان کے خلاف جہاز کے لیے لڑکر روانہ کیے اور خلاف اشتہار میں بہت سارے قرآن شہید ہوئے خرا شہید ہوئے علماء شہید ہوئے لیکن رضی اللہ جمعہ اُنہوں نے میں جاری رکھا یہ سکھی ہے یعنی میری زندگی میں میرے سیزے بھی دین میں نقصان آ جائے یہ نہیں ہو سکتا ان کو نے کیا کیا تھا ان کو نے یہ کیا تھا یہ زکات دینے سے انکار کر دیا اور زکات بھی انکار کیا تھا یہ کہا تھا کہ ہم جتھا کریں گے اور نہ دے جو گائے کے بانی جاتی ہیں جانور بنی جاتی اس کے لیے بھی میں جہاز کروں گا جانور کی رسی کو دینے سے منع کرے میں ان کے خلاف کروں گا مجھے کیا ہو گیا ہے کپڑے بنا کرتے تھے اور اسلام میں تم سستے لگے ہو مستری بکھرانے لگے ہو عمران کرتا رہا یہاں اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو کھول دیا اور خلاف بہتر میں یہ بات سمجھا لینے کا انتظار کرے وہ کرے وہ مشکل ہے اور اس کسی کرنا ضروری ہے میرے دوستوں آج جس حکومت اور جن نجائز حکومت اور خلاف جہاز مصروف ہیں جنہوں نے صرف ایک امریکہ نہیں بلکہ دین کو مذاق کرانا شروع کیا ہے اور دین کے لیے کھڑے ہونے والوں کو مزاق فراہم دیتے ہیں طالبان کو یہ مختلف قسم کی گاڑیوں یاد کرتے ہیں اور طالبان کے جہاد کو یہ مختلف قسم کی گاڑیوں یاد کرتے ہیں اور وہ بھی دین کے نام لے کر کھڑا ہوتا ہے اس کو اپنا نشانہ بنا لیتے ہیں اگر یہ لوگ شور کے ہوتے پورے پاکستان میں چوروں کو مقدریت شامل ہے یہ سرداروجہ بنا ہوا ہے یہ اور شروع تھا اور اسی طرح اور شوق تھے یہاں کاروائی کرتے جناکاروں کے خلاف کاروائی کرتے چوروں کے ہاتھ हाथ چوروں کی की ہے है میں ان उनके हाथ کاٹتے लेकिन یہ कौन बताएगी कि कब 40 दिन जो अल्लाह का नाम लेते थे और सुब्हान अल्लाह और उनकी शरीयत का पालन करते थे लाल मस्ती वालों की इंसान सिर्फ और सिर्फ इसलिए जिस्मिया और उनका इत्मीनान किया कि वो लोग शरीयत को मान रहे थे वरना एक के अलावा उन्होंने कोई कुछ नहीं मांगी थी न भर में कोई चीज मांगी थी कोई उलट मेहमान था उन्हें ये مطالبہ مطالبہ پاکستان کا مطالبہ یہی ہے کہ پاکستان میں شریعت شادی کی جائے اور الحمد للہ ادا کا شکر ہے خاص کر کے میں عورت اور انہوں نے شریر کی خاطر کرنے کے خاطر اپنے آپ کو آپ کو کیا نافذ کیا ہاتھ یہاں گئے عورت اور مرد کو انکار کیا دیا اس سے یہاں جاری ہوا اور یہاں ہو رہا ہے الحمد للہ دہلی کے طالبان پاکستان کا مقصد پورے پاکستان میں شریعت ثابت کرنا ہے اور پورے پاکستان کو طالبان کا اس طرح کا مسکر بنانا के جس سے پوری دنیا میں تشکیلیں جائیں ہماری تشکیلیں ہمارے مسجدوں کو ان شاء اللہ ہم لے کر بنائیں گے اور ہندوستان میں امتحاد کریں گے مظلوم مسلمانوں کو آزاد کرائیں گے ہم شہاد کریں گے بلکہ حا جم کشمیر جہاز کریں گے ہندوستان میں بھی ان شاء اللہ جہاز کریں گے نیپال گاندی سری لنکا اور انڈیا کو گراتے ہیں مطالعے ہندوستان میں, میں داخل ہے آئیے جہاد کے لیے اپنے کو مستقل کیجیے ہمارا مقصد صرف پاکستان کے آزاد کرانا نہیں ہے ہمارا مقصد صرف پاکستان کے مقصد کو آزاد کرانا نہیں ہے بلکہ ہمارا مقصد مسلمان کو خار کی غلامی سے آزاد کرانا ہے مسلمان کو غلامی سے آزاد کرانا ہے ہم نے یہ بات عرض کی ہم اللہ کے لیے روشنی کرتے ہیں اور اللہ کے لیے روشنی کرتے ہیں السلام کے لیے یہی ہے طلبدار ہوگا وہی وہ ہمارا دوست ہوگا چاہے اس کے بھی ملک سے ہو چاہے وہ امریکہ کا مسلمان ہو چاہے وہ روس کا مسلمان ہو اس لیے اللہ کے دوستی اللہ کے مطالعہ میں ہے ولو او او او مسلمان اللہ پراغرت اور ایمان رکھتے ہیں کبھی بھی کسی بھی اس طرح کے لوگوں سے محبت نہیں کر سکتے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کرتے ہیں کون سے بات ہی جس طرح کیا حوالے کر دیا تھا اور بسایا تم میرے بھائی نہیں ہو میرا بھائی انصاری میں ہماری دوستی اسلام کے لیے ہوتی ہے او چاہے ان کا دبیلے والا ایشو نہ ہودان والا ایسو نہ ہو جس طرح کے سب روزان ہو نے بعد میں اپنے کو قتل کیا اور اپنے کو کیا صرف اور صرف شریعت کی مخالف اٹھ کرتے تھے ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ وہ کوئی اللہ کے لیے وہ اللہ کے لیے کیا ہوگا لحاظ کے لیے آئے گا اور شہریت کے مظاہرے میں ہمارا ساتھ دے گا اور ہمارے خوبی شہری شوق ہماری حدایت کرے گا ہمارا دوست ہوگا اور جو کوئی محاورت کرے گا شہر سے ہم اس کو رکھیں گے اگر وہ قدر کریں گے اس مستقبل کو ہم قسم کریں گے اور دنیا کو دکھائیں گے صبح ہو اکثر صبح ہو اکثر صبح ہو اکثر اور دنیا کو ہم دکھائیں گے ہم سفر کے اچھے جانکیل ہیں اور ہم سفر کے سچے سچے اور اچھے کے بارے دنیا کو ہم ان اللہ دکھائیں گے چاہے ہمارا ہو ہم اس کو عمل کر کے دکھائیں گے کیا ہے اور اللہ کے لیے مشرے کے لیے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مظاہرین کے درمیان محبت موجود پیدا کریں ہم سوچنے میں جتنے بھی اللہ سے نزدیک ہوں گے اللہ کی حضرت ہمارے گھر میں سہولی ہوگی اس لیے ساتھیوں سے گزارش سے نماز کا اہتمام کریں اور اس کے نوازی کا اہتمام کریں داؤں میں ہمیں یاد رکھیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ